مولہ نیم بلار سو لاحم یا سلاملیا گوتم بھی دالکا و سوکیا شفی آل و مکرم شام بزرگ دوست بائے سنت السلام علیکم جناب والا کافی عرصے بھی خلیج تو بعد اس نمبر جامع مسجد نور دے اندر اس نورانی محفل اندر شرکت کا موقع ملے غرض و ملیات جناب شیخ محمد آلم صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ نو اللہ تبارک و تعالی نے ملاد والے مستفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عطا فرمایا ہے اس خوشی اس محفل نو سجایا اللہ تبارک و تعالی اس محفل دی برکت نال اس بچے نو دنیا اور آسرت دی سرفرازی اور سربلندی تھا جناب جو اس وقت موضوع جناب سامنے پیش کرنا ہے اس کا انمان محبت رسول حیات ہے محبت رسول آب حیات ہے اور تنوع پتہ ہے کہ آب حیات وہ چشمہ حیات کے چشمے تو جس بندے نے پانی پیتا ہے اس قیامت تک موت نہیں آئی حضرت علیہ السلام نے پیتا ہے تو آپ محمد نبی نے اللہ تعالیٰ نے آپ زندگی کیا دتک آپ نے حیات نال زندگی نال کام رہنے مگر اسی چشمے نکندر سکندر کر نین بادشاہ س تلاش کرتے رہے وہ چشمہ نہیں مل لبائی نہیں ایک پانی پیتا ہے لیکن قربان جائیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے ایسے آد حیات کا عظیم چشمہ ہے کہ سکندر زل بادشاہ ہو کے اس چشمے تلاش کیتا ہے مگر ماہر رہا لیکن اس چشمے کی تلاش بادشاہ تے کجاج ہبشے کا گلام بھی کرے تے اے یہ چشمہ بھی مل گیا ہبشے کا بردا سا بلالے ہبشی ردی اللہ تعالی اور اے نہیں کہ سرکار دے زمانہ اقدس تک ہی اس آبے حیات تو دنیا فیبیاب ہوئی ہے تا قیامت اس چشمے منہ رب نے ہمیشہ کھول کے رکھا اور کسی جنگل یا پہاڑا یا ظلمت اور اندھیرے اور تاریخی اندر نہیں ہو چشمہ پوری کائنات کے اندر رب نے اس چشمے کا منہ کھول دیتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاہ راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل یہ کوئی چلن والا آ جائے اور اس آب حیات کا دا تلبدار ہوئے پیاس لے کے آوے گھر بیٹھے ہاں گھر بیٹھے ہب حیات تو فیض مل فیصد پرانے مجید نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تباہ نیات تیبہ فرمایا پاقی کا زندگی فرمایا ہے پاکیزہ زندگی وہ ہے کہ فنا نہیں جسم میں جنا آبے حیات پی لو فنا تے آنا ہی ہو ہوں انت سا کمیٹی مگر چشمہ مصطفیٰ تو پانی پی والا انسان ایسی زندگی پا ہے جس زندگی نو موت بھی فناد گھاٹ نہیں اتار ہے مخلوق دے اندر مگر خالک اوساخ کا اکث رکھدہ ہے مخلوق ہو کے محبت رسول صلی اللہ و چشمے تو پانی پیو انسان ایسی حیات طیبہ پا جا ہے کہ اصدا اکث اس باری سال لوٹ یہ یل زندگی پا جاندا ہے وہ انسان جیڑا عمل صالح کردا ہے نر ہووے پاویں मादा مذکر ہووے یا مؤنث مرد ہووے یا عورت جیڑا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے مطہرا تے چشمے تو پانی پیندا ہے قربان جاواں شریعت دا شریعت دا مانا علماء ماہ نے اپنی کتاب لیا او وڈا رستہ کھلا رستہ جہا پانی دے گھاٹ گاٹ ودا پانی دے چشمے ویڑا راہ جانا ہے اس وڈے راہ نو ع شریعت کہندے نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام مقدس ایسا کھلا نے جڑا اس چشمے پہ لے جاندا اے جتھوں پانی پین والے نو موت وی نہیں ماردی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرمائے حضرت سیدنا شیخ عبد القاسم قشری اللہ علیہ حضور دا گنج بخش دے پیر نے دتا صاحب فرما لے میں ان دی خدمت چ بڑا رسارا شہ ابو القاسم کشہری رحمت اللہ حضرت ابراہیم بن شہبان رضی اللہ دے مکے نوجوان آیا آن کے انہیں عرض کیتی حضور کل زہر میرا انتقال ہو جاوے گا اسی ایک دینار ملے تو لیلہ وہ ادے دینار دا کفن لے چھڑنا ادھا دینار میرے نار میرے باستے قبر بڑھوا دینا جناب کل ظہر دے ٹائم میرا انتقال ہو جائے گا ابراہیم بن شہبان فرماندے نے میں ایک دینار لے لیا جو دو دوسرا دن زہر دی نماز دا وقت آیا ہے اس نوجوان نے آن کے تواف کی تائے کہا بیدے تواف تو فارغ ہویا ہے کے رکھے آ جان خدا نو دے دان رب نی ادے دنار کا کفن بنوایا ادے دنار کی دی قبر خدا دیتی جدو جا کے اپنے قبر دے ہاتھ قبر دن رکھن لگا میں قبر دن رکھ کے فارغ ہوا توان نے اکا کھولیاں میں کیا ہیا تم بادل م بے لیا کیا موت تو بعد بھی زندگی میں اس جوان نے فرمایا انا موسیب وکلا موسیبن ل میں محبت رسول رکھنا میں محبت خدا رکھنا اس واسطے و کل موہب لیلا اے ہائی رب سونے دا ہر آشق دا ہر عاشق آشق محب بولو کی زندہ شیخ قبل القاسم کشیری ولی اللہ بھی نے محدث بھی نے امام بھی نے سارا سفت رکھتے ہیں دتا گنج بخش سرکار دے، مرشد کامل نے آ فرما نے حضرت ابراہیم بن شیبان فرما نے جدو میں قبر چتاریا جبان میں اکھ کھولی میں کیا ہزار تن بادل موت. موت بعد زندگی ایک ہی ماجرے بےلی آؤ میں اس آخیا ابراہیم بن شہروں میں محبو محب لے ہائی رب دا ہر محب زندہ ہوں ما میلا سال ہل اس واسطے خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ فرموڈ نے فرمایا پاک کی کے متی رس میں نو گتی مینوڈا شوق یاد عرصہ جنہ گزر گیا پر کچی کوٹھی والے پکے لوگ یاد نے ذرا شوق لال کہہ دو رسول پا کی کے کیبل دو گو مل گمتی جد انسان جمد پ خوشی والی گل پے رب نے بیٹے دا جوہر کا فرمایا ایک پتے کی گل لکھی بزرگ فرما نے جدو بچہ جمد جدو بچہ پیدا ہو آن جدو آنے والا گھر کے اندر ہے عجیب کہانی ہے سارے گھر کے خوشیاں ہوٹان سے مشکراہٹ آ لیکن بچہ رو جمد سارے بزرگ فرمایا دنیا دے ہو جا کم کری عجیب کہانی جدو بندہ جا رہا ہوں دنیا تو پھر کی ہوں جناب جہ ہستے سنو رو لیکن تو ایسا کم کرو پہ ہو پچھلے جدو تستا تر ج اللہ کلندر لاہور اقبال رحمت اللہ فرمان مرد مومن بات گوئم نشانے مرد موہمن بات گوئم جو مر گا تب سم پر لبے اوست مدرا گور فرما حضرت جناب قبر درد نے, نے جناب ذکر فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے سنیا سرکار فرما نے عمر کی بنے گا سلے دو قبر ہو جی فرشتے آنگے جنہوں دیا مل گے کھانی لیا جناب گے دے دینے شکل کیا جس ہال سامنے بیٹھا اسے ہال موجود ہوا گا سرکار نے فرمایا ہاں عمر بن خطاب اسے حالت چ گا سرکار نے جدو فرمایا کی بھی کملی مولا والا کسم جی اسی طرح ہی ہوگا مل انہوں نبڑ لوا گا مل نا نبڑ لوا گا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر حضور عمر بن خطاب بیٹے نے آپ نے جنا موت تو بعد خواب دندر ویکیا جدو خواب در ویکیا پوچھا باجی کی بنیا اس آئے سر فرشتے سرکار عمر نے فرمایا پترا جدو آئے نے سوال جب کرب کون کی کہنا سائنا بارے میں جواب دے دیتا فرشتے مڑن لگے نے میں آخیا فرشتے ٹھہر جاؤ ذرا مینو تو دسو رب کون و و رب کونجے منہ بات پتا ہے امر بن خطاب حوالہ بھی کر جاوا لہاوی الفتاوی مام جلالی سیوتی رحمت اللہ امام جلال سیوتی رحمت اللہ نقل فرمایا تینوں دس دینے پائے جدو عاشق جدو شاہے قبرے زندگی دنیا والی لی عجیب قبر والی زندگی والے حالانکہ کسے نو ہوش نہیں رہی پر ہوش انہ رہے جڑا اتنے بے ہوش لیا ہے کھول میں مینو قسم خدا دی زندگی وہ نال کر دی اکے ہسن دے کے تر لے تینوں دسی دل سا سو سا سوری سامی اس سچی سا گھتے سمی اتے پلٹ نہ سکسے پاسا my song بین شریف آپ نو محبت دی قبر والی زندگی بھی عجیب حشر والی زندگی بھی عجیب تین جہانوں وہاں لٹ لینے جنہ عربی مدنی لجپال ٹھیک جڑے یار دے دے نام گئے تینے جہان اہل لٹ گئے نا گور فرما مرد پیا کرنا امام ابو مالی رحمت اللہ علیہ قبر شریف دے اندر گئے بعد کسے نے ویخیا اپنا پوچھا حضور کی بنیا اس فرمایا بےلی جیرے کوکی رائے لے انہاں آخر من ربو ماں میں اپنی چیٹی داری فری فر کے آخیا بے لیو مینو سال ہو گئے دنیا چیٹیداری کر لئیے رب رب کرا لوگ مینو پوچھتے ہو تیرا رب کون جب حضرت جن کی ساری زندگی رب رب دسد گزر جاوے او نکی رین دے سوال جواب کی جناب خود سوال کرے گا فرشتہ ت جدو سرکار میرے پیر صاحب دہت مرید سی مرید نبر کا اندر دفن کیا گیا ارے کھلوتے ہیں دیکھا کی جناب اسی جناب دفن کر کے فارغ ہوئے ہالے فرشتیاں قدم رکھے آئے سادے پیر دا قدم بھی آ گیا ہوئے <تصفح> یا جا اسمان ہرونی فرشتیاں پیشہ جناب قدم رکھے آئے اس واسطے جیتے عثمان ہرونی آئے <تصفح> فرشتیاں فرشتہ حساب کتاب کی ذرا غور فرما مرد کرنے مجید ارشاد فرمایا گے گئے سبحان اللہ اور اور فرما مار کر پا ہے انسان انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اپنے حضرت سیدنا ابن رحمت اللہ سرکار محدث نے جوزی گوسے باغ دے زمانے دے ہوئے نے گوسے باغ دے زمانے سن دے بہت بڑے محدث سن آپ آب ابتدا در گوسے باغ سرکار انتار کرتے سن لیکن اور گوس بڑھائے ذرا ویکھا جہاں تقریر دے سنا حضور غوث باغ دی باہر گاہر آ گئے نے جناب آز تقریر پہ فرما دے سن واض فرما دیا حضرت ابن جو موجود نے غوث باغ دے دیش فکیر لکھیے مگر او توبہ تو پہلوں دی لکھیے وہ کوئی بندہ دلیل نہیں پیش کر سکتا محدود بعد اللہ دے پیار کی گلامی بچا گئے کتاب دئیے الحکایات محبت سب نے جوزی دی, تو نقل فرمایا ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے سودا نکدو نکدی یہ کوئی ادھار نہیں کر رہا باقاعدہ حوالے گل بھائی نے ملک شام دی جنگ ہو رہی ہے تین بھائی سن رومیا نے گرفتار کر لیا تین تین گرفتار کر کے بادشاہ دے دول لے گئے بادشاہ نے وڈے وقت اپنا دین چھڑ چڈ دو پتہ ہے جڑا دشمن یا خوف لالچ دوف در دیکھو جڑے عاشق نے جڑے محب سادک نے انہوں دا حال دا دادا فرماوی فرما آکھیا دین چھٹ لے ٹھیک نہیں واسطے کڑھا گرم کرنے آ. کڑھا گرم ہو گیا انکار کر دلے نو پایا مچھلی وگو تل د پیا مچھلی وانگو تلو تیل کے کڑاہ کے اندر فرقا ہے پیا تلی پیا دوسرے دو وی کھ رہے जदो दूसरे नु चुप के सुटन लगा ओने भी जनाब रसूला एवं खाले मुछा फुट दया ने हुसन जवानी चढ़ दी है मेहरबानी कर जी नहीं करता इन सदन ऐ अरबी जवान ने तू मेनु दे, दे मैं इनू फसा लैन्ना व انہیں آخیا کی کرے گا کہ اپنے کو لے جاگا میری ایک خوبصورت بیٹی ہے اس بیٹی کا حسن و جمال دنیا بے مسالے میں گا دولت ختم ہوتا ہے لیکن قربان جان جناب آشق نا کے تڑ گیا وزیر گھر کے اندر جناب پنڈر جا ٹہرایا جدو پنڈر اسے گھر ایک کمرے درد رکھ لیا اور لڑکی لڑکی نس کمرے در داخل کر دناب ہوئی لڑکا جناب نہ, او چہرہ کر نہ او تک لڑکے دی رات کیا گزر جی دن سیام چزر جات کلوتیا عبادت کرد نوزہ رکھ دے کیوں میرے پاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اگر کوئی قلعہ انسان شیطان تو محفوظ رکھدے وہ قلعہ ذکر خدا دے وہ قلعہ محبت مستفا دسار ہسار جی بندہ ہے سارے چاہتا ہے نا سرکار فرما نے جنہاں چیر بندہ رب ذکر تو فل رہے ان چیر شیطان سونڈ دی شکل آن کے جناب سونڈ اپنا بندے دے بند سے ٹکا چڈا ہے بس بس ہے بندے کے گلط گلط خیالات اور جا بندہ رب دا ذکر کرتا ہے شیطان نو پیچھے منہ کر بھی توفیق نہیں آتی وہ پیشہ ہٹ کے جناب نس جانا ہے اللہ کا ذکر جناب کردہ جان جوان رات گزرتی ہے قیام دن دن سیام روزے اندر گزر جا نہیں اکھوں ویخیا ہی نہیں کیونکہ اکھ ویخیا دل خراب ہو اس دویش نے اک سجدے والی تھان رکھی کہڑی تھانے راتی رتی نہ کی جانے نفسانی وہ کئی بادت وہ کچھ nade bahu jinna milya شام دا گزر چالی دن دا وقفہ لیا سی محل چالی دن گزر گئے لے جوان نے نظر نہیں اٹھائی بادشاہ نے بلایا لگا وزیرا کی کہن لگا حضور گل یہ آئے نیت اپنے اکھاں دے سامنے دو مہینے ورگے پرا تڑفتے ویکھے نے یہاں دی تازہ ہے اے ہالے کسے ول پیان نہیں کرتا चाली दिन दफा होर देशाह दे। कह लगा जा चाली दिन की मोहलत वीर की बची ने आख्या ने लवे ताकि याद ताजा ना होबान जावा हम अजीब गो जो जना मुहे रसूल मुहे सादकिन मान वाला हजी दूसरे शहर के अंदर मुंतकिल हो गया پھر کمرے دن اسی طرح جناب کلی لڑکی نوجوان پر سادک جان قربان لڑکا جناب پھر نظر نہیں کرتا رات کیام دن دن سیام رو دے نماز در گزر جی لڑکی پریشان ہو گئی حیران ہو گئی نوجوان ذرا دستے سی کہڑی شہ کھا دیے کا نشے مست تک دوں نہیں تھی ویستے کیوں نہیں اس میرا جنا حسن لبی نہ میرے دو گ لبی چبے میراج گئے سرکار نے جنت قدم رکھا دنت ہور نو فرماؤ تیرا نکاح بلال لال کر دنت ہور دی سردار ارد کر دیئے کملی والے بلال کالا بزرگ فرما دے جد یہ نے اے گلوں نے کی سرکار نے فرمایا چپرو میں بلال تو نہیں پوچھو جنہیں محمد اربی بلال دی زلف کا کی بنیا اور تیرے ول تک دل جنا حسن ندی دلیا گیلا ودی تک دے اگو لڑکی پھر کدیے لڑکی پھر سوال کردی ہے تسی منگے کیوں نہیں گل میری تُسی موت کو لوں کیوں ڈر نہیں لڑکا دول د سیاشت دندہ ندی دیا او کوئی مار دے تبھی مری کنڈیاں گرے جیو انہیں بھی باریاں ماریاں نے جدو باغ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے ماری اڈیا نے محمد بوٹوئی جگل سار کملی والے دیا سچیا نوجوان نے جدو نہیں تک کیا چالی دل گزر گئے لڑکی کہے لگی اے جو آنا ہے جس پاک خدا دی تو پوجا کرنا ہے سانوویوں دا غلام بڑھا لے سانوویوں سے دردہ کہہ دی بڑھا اسے واللہ علمی دل خدا کہہ دی جبو نہیں چھٹنا چاہنا نہیں کرنا نوجوان نے کلمہ پڑھا اسین چاہ مسلمان فرمایا وہ کہ لگا ہوں دس باہر جان کا کی کریے لڑکی نے آخیا ہوں میں دس ہوں جدو رات پائی گوڑیا دی جدو ٹاپ سنی بچے نے سمجھیا لڑکے نے لگتا ہے جناب دشمن پیچھو اپڑ پی دشمن دشمن پہلے انہیں ہوئی سمجھیا خطرہ دل دے اندر گزریا دیکھا قریب جدو آئے نے اہ دو بھائی اہ دو بھرا جڑے کڑھا دے اندر گئے سن کردرا مل <ترجمال> کر رہا جدو نوجوان گھوڑے توار ہو کے جنگل <ترجمال> بیابان پہنچا ایمانتا کروا کیا شک مہیبے سادک دھوڑیا کی ٹاپ سنی جوان نے دھیان کیا ویخیا اہی دو جہے جناب کراہ سن گھوڑیا تور لگے بھائی گھبرا لی तेरे वेखने कढ़ाव गए सानू उथों रब ने सीधा गुलत वाल पा दिता उसी अज रब ने फरमाया जाओ अपने उस बिरा का निकाह ते पढ़ाओ امام سیوتی دی کتاب میرے کو موجود فرمو دے ملک دوانا نے نکاح پڑھایا جڑے سڑی کیونکہ میرے پاک نبی دی محبت کرنے والا لئی ان دی موت بھی حیات بن ج <تصفح> <تصفح> علامہ اقبال رحمت اللہ, اللہ پوچھا گیا فرماؤ کہ مومن جدو قبر ہے کامل مومن جدو قبر ہے تو مٹی انو ہے آپ نے فرمایا خدا بندے ہوں اے اگ پانی ہوا مٹی ان چما تو اتلی پرواز کرتا جدو ٹوی اتنا جان تو پہنچ اتنے نہیں تو کھانا نہ اللہ کھانا آنا کی رائے گا اور فرما مل کر نے نکاح پڑھایا محد شب نے دو اس عورت تے مرد آ شک سادک دے ملک شام در گبر بنیا دنیا کر دی سی انہاں دی بھی نکاح پڑھایا رسو رسول پاک کے پو کو مر دمتی کہے رسول پاک کر کے پو کو مر دمتی کہ ان کی موت تو نے حیات ہو رہی امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لئے سرکار فرما توجہ فرماؤ آ فرما نے ایک مائی کا انتقال ہویا کفن چور کفن چور نال گیا جنا د جنازے پڑن تو بعد لوکی گھر واپس آ گئے دفن کر کے کفن دفن فارغ ہو کے گھر آ گئے اس کفن چور نے جا رات نبر کھو دیے جدو جا کے کفن نت لایا کفن فر کے کھچڑ لگائے موٹو پلے کری واجب گلے جنتی ہو گیا جنتی کا کفن پیا چوری کرنا حوالہ نکدو نکدی مت کوئی پچھوں گلا کرے چشتی تکریر کر گیا سر منہ کوئی نہیں سی مائی کھی واجیب عجیب گلے جنتی ہو کے جنتی دا کفن پیا چوران کہنے لگا مائی کیسی عجیب گل میں ساری زندگی لوکی جناب چوری ڈاکے جیدیا میں مردیا نو کدی نہیں چڈیا کہ بندیا جن میرے جلا دے شریق ہو سارا نو جنت دے د فرمایا میں سارے سناوا گا بھی اصل پتہ ہے اس درویش نے ایتھے تکری سن کے داری شریف رکھی بڑا رنگ چڑیا تھا جی آخر اندر عرصہ گزر گیا خلیج ہو گئی ہے جی تو وہ پھر پیاس ہو پوری ہونا ہر بندے کی اپنی اپنی پیاس ہے میں دیکھ رہا تسی بڑے دوک شوق نال تشریف لے آئے ہو تے میرا جی کردہ چلو میں بھی چار بول سرکار دی محبت سے سنا جاگور فرمان کر رہے ہیں جد عورت بی بی نے جواب دتا بی بی نے فرمایا میں رب اگے ارد کی سی یا مولا جن نے میرے جنادے شریق ہو سارا نو بخش دوری تاویں بہڑی نیت لے کے آیا سی پر رب میرے منہ ول ویخنا یا تیرے منہ ویخنا سنگ ہوگی یہو جہ پیاروں آخ لال کل سنگیت اے سنگی لا کری کل نو لا جی نہ لائیے تمے کدی اربو پے توڑ مکے لے جائیے بچے وہ کبھی ہلس نوتیاں چوگی چگائیے پائیے ماشاء اللہ ترق فرما کیوں نہ ہوئے قربان جاواں محبت رسول ایسا آبے حیات جی پیمنگ ہمیشہ دی حیات کوئی ایسی نہیں بنی جہی بندے نو. قبر و بھی بچا لوے میں ایک حدیث پاک پڑھی آخو تو سنا دیں اور فرما حدیث کا بھی چہرے مسئلہ کوئی نہیں مت دن گا رب آشکان فکیر درویشان فرماے گا آخر فکیروں درویش ہو میں تے تو معذرت کرنا کر کون کہہ رہا ہے کی پہنچ خالق ہو کے فرما اے, اے فقیرو میں تادر تو تو مقام محبوبی جتو کر مقام ابدیت تیارے رب کے پیارے مقام ابدیت تڑوتے تے روندے لنگ جان وہ ابدیت جی مقامی محبوبیت ہونے پھر بڑے بڑے ناز کر جاندے تجے رب جب یہ ناج بھی ہے کیوں اینا نے ابدیت دے حق ادا کیتے ہوں یہ بندگی دے حق ادا کیتے ہوں نے پھر سونا ناج بھی ہے توجہ فرما حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام تورات دیاں تختیاں لے کے آئے نے اگے پتا لگا ادی قوم یا ادی تو زیادہ بچے دی پوجا پاٹ پہ پا کر دیے گے آئے پہ آپ جدو گسا سی آپ دے وال سر مبارک دے پگ شریف تو اتنے نکل جاندے چوٹی تو اگ نکل موسا کلیم دا جلال مشہور ہے چوٹی شریف تو اگ نکل سی ایک, ایک ہتھ برابر گسے آئے وہ رب دے کلام دیا تختی جہی سننا تویاں آپ نے زمین تے چپ مار ادیاں تو زیادہ واپس ہو گئی ادیاں ایک رہ گئی رب سونے دا کلام سی کلام خدا نو زمین تے نمین تٹیے کڑی تو ہی لیکن رب ناراض نہیں ہویا کیوں کہ اس وقت مقامی محبوبیت دیکھ لی کلیم وسلم میں فرمایا جب رات میں گزر رہا. توجہ فرما نے فرمایا میراج دی رات حضرت موسا کلیم گزریا دی میں, گزر رہا. میں جناب تیز گفتگو گرم لہجے گلا گلہ کر دے یا کی گلا پیک کر اللہ میرے بعد آئے نی مقام بوتا لہ گئے لے. उम्र मेरे नालों छोटे ने मकान मेरे नो उचाले गए ने یہ کی تیار تیز گرم گلا پے کرتےل دو جبریل کو دے اللہ کلیم نے میں فرمایا جبریل کیسی عجیب بات رب نال بڑا گرم لہجے چ گفتگو کر رہے جبریل ارد کرتے کد آر فر رب ہدا ت سونے محبو بالب بھی جانتا ہے گرم ملاج بات دی خوشخبری ہے کہ سڈے شہر دے اندر بٹی کیسٹ ہاؤس بھائی فیرو روڈ پاک بازار سے تھوڑا جاگے اتے ایک کیسٹا دا سلسلہ انہوں نے ایک دکان پائی اے اور ان کی طرف ایلان جا رہا ہے کہ جید الا مائک رام دیا کشتہ اتوں مل سک دیا نے اور ان کوشش ہے ان کی کوشش ابراہیم سڈے جگڑا کرن لگ پیا رب نال ایسی مقامے محبوبیت اتے رب ناز پہ اٹھا ہے قربان جامع فرما جدا دے بچے خوابی اللہ سال بڑے خوش نصیب رو حدیث پا کے جاؤں گا بچے جب جناب آسوب فوت ہو جانے کئی جناب فوت جی ہو جان جی کیا مردہ جدو دن ہوا حشر میدان رب اس بچے نو گا جا جنت بچوں بچہ جا کے جنت کے دروازے نڑ کے کھلو جائے گا آیم اما بال جان کے تندر حدیث ادیش دل فاضر جھگڑا کرے گا بچہ رب نال تراب فرمائے گا اے رب نال جھگڑا کرنے والے بچے آ تھی جا کے ماں پیو ن بھی لے اناس بھی بشارا جنہوں بچا نبی امتی نو مل جائے حیاتی دراز رب فرما خدو جی ٹر جان وہ بھی ਦੇ نہ کری میرے حبیب نے امتی نو اتنے گاٹا شردے دیا سرکار کا گلام تو گاٹا نہیں لگتا غور ہوں نبی پاک سرکار دی محبت شریعت متاہرا آیا جا چشمے تو پانی پی لینا ہے ہمیشہ زندگی پا جائے آنے لر سالے ہن او فلا حیات, حیات, حیات تیبہ مل جی پاکیزہ زندگی جڑی فنا تو بھی پا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جانا اس محبت رسول اپنایا اس چشمے تو حضرت صدیق اکبر نے پانی پیتا ہے اسے چشمے تو گازی المدین شہید نے پانی پیتا ہے ایک صاحب کشف فرماندے نے میں جو گیا گازی المدین شہید دربار سے میں اکھان بند کیتیاں جتوں تک نظر گئیے باغی باغ باغ سڑتے ٹہلتا پھر آکے کی جان لی जो मरदा कबर दिल ना पानी उथे खर च लुड़ीदा घरदा دو جا بھی خبردار وہاں نصیب اتنا دے بہو جا بچ حیاتی مردار ذرا فرما محبت رسول صلی اللہ سل جس نے سینے دن آ گئی ہے ہمیں ہمیشہ زندگی پا گیا ہے میں حدیث پیش کر رہا س رب سونا فرماوے گا فکیرو غریب رکھا سی دولت نہیں سی دیتی اس واسطے نہیں کہ تسی میری نکلی قدر والے نہیں سو تو آدھی میرے, واسط میرے گے قدر کوئی نہیں تنگ ہاتھ رکھا سی اتے دینا پسند نہیں میدان تی بادشاہی ادیش کے الفاظ لے رب فرماے گا ਦੇ وڑ جرد میدان دیا سفا گس جاو ویخو جنہیں تینوں کھانا کوایا انو لے جن پانی پلایا بھی لے, لے جن کی میری خاطری جن کپڑے پوائے سنو بھی جنت چلا جا بھی فرماند نے جنہوں نے نبی پاگا زمانہ انتقال ہو گیا جنہ چیر اندر اگلے چہان دی محبت اور پیار پیدا نہیں ہوتا نا. اونہ چیر سڈا رشتہ سرکار نال نہیں جڑ سکتا ہاں یہ پکی گل میرے سرکار دے کو شخص ہے کی گل ہے منو محشر اگے جانا پسند نہیں, لگ دا نہیں پسند ہوں سرکار نے فرمایا اس طرح کر مال رب دے خرچ کریا کر کیونکہ بندے کا دل ہے مال جدھر مال جائے گا تیرا دل بھی ادھر ٹوٹ جائے کیسا فلسفہ تو سیسی <سنح> بتری گل ہے ہاں جی سرکار نال محبت کرن نال کرنا گاؤں فرماؤ کملی والے پیار کرنے اگلے جہان نال پیار چاہی چاہیے اگلے جہان نال پیار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ سرکار جو انتقال دا وقت آیا گھر والی رو لگ پی حضرت بلال فرما سان مبارک دے اج خوشیاں ویلا یار نال رب نے ملا <تصفح> سب سونے ملن چلیا تو رو لگ پئی <تصفح> لہدی میں رو شاہ چلے داغ دا کالا کالی شاید چانن نہیں چانن چانتے چٹی شہ روشن شہال ہے پر سد کے عشق اشک مستفا داغ بڑا عجیب ہے。آلہ حضرت نے قبر دل دی چادر دشک مستفا کا جو داغ لگا اس داغ نے چانن کر سب داغ میں چانن نہیں نہ کرتا پر عشق مستفا کا لگا داغ عجیب یہ داغ جا کے قبر چمکا دے گا لہد میں کے شاہ کا دان رے کے چلو لہادی میں ای کے رخ شاہ کا دان رلے کے چلو لہاد رات سنی تھی رو تلس پر مان جا بائی مان بھال غور فرماؤ اج کپڑے کا دھیان بڑا لیا مگر دل کی چادر دا نہیں رکھ دے دل مقام مستفا غیرت کھاؤ دے ویڑے دے اندر دوسرا ورجا گسا بڑا کی وجہ ویڑا مستفا یہ دل جہ دل یہ مستفا د اے دل دا اے سرکار دو عالم صلی اللہ واسطے رب نے بنایا استنا غیر تو صاف کرے گا اتنا رب کا حبیب تیرے نیڑے آ جائے آنا جلیس من ذا رانی کیونکہ رب دبیب رب دیا نال رنگیا رب فرما دنا جلیسو من زاقا رانی جہا مینو یاد کرے میں دے نال بیٹھا شیخ محک ابد الق محدس دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے دینے رب دے حبیب دے اندر رب دیاں صفتان دا ہے بلکہ اکس کیے تے ذات دا مذہرے موسیٰ ذے ہوش رفت دے یک پرسوے صفات تو این ذات میں نگری در تبس سمی ذات کا مظہر اس واسطے فرمایا آنا جلیس منظر رب دبیب کی بھی یہ شان ہے جہا رب دبیب نا کرے ربیبیاں شر ربانی رحمت اللہ ہے سرکار آلہ حضرت بریلوی کول گئے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ ہے حدیث تا سبق پڑھا رہ شیر ربانی رحمت اللہ رہنار جا کے بیٹھ گئے آلہ حضرت بریل بھی در نظر نہیں فرمائی سبق تو فارغ ہوئے شیر ربانی سرکار نے لوگ نے ہجوم کیا پوچھا حضور تھی ایڈے وڈے اللہ دے پیارے سو تھی آلہ حضرت دے دربار چائے ہو حدیث کا سبق پڑھا رہے سن مگر کی وجہ انڈے وکیا ہی نہیں فرمایا لال بندے دے جب حدیث پڑھا رہے سن دے سجے پاسے محمد فروغ سن میں میرے والد جیتے آکا دو جہاں موجود ہوئے مڑ ان کون تک میری کی پرواہ کرنی سی کی میرے آل ویخنا سی دجو فاوا محبت رسول دے چشمے تو خدا دی قسم کر کے کہنا اجکل محکمے دراب دے بنے او دستے نے پانی کھاد فلانی شاید فصل پاوو تاں فصل دی پیداوار اٹھاو مو رکھو میل لے بندے دی زندگی واسطے پانی محبت مصطفیٰ دا بنایا ہے مصطفیٰ دا پانی میرے پاگ مستفا کریم نے فرمایا جہرا دے جاگ دے دردے نیکنا چاہتا ہوگی سی گڑک ٹردا پھر مردہ کیوں کشک جو آ گیا سرکار دی محبت جو سکار سدھی دے دل درجہ پہ مار دی سی تے طلب ہر شہدی نکل گئی ہے نہ کافی سمجھ کفا آیا کر پور جلد وکایا ایک دل قرآن کتاب نیا دل قرآن ਦੀ محبت اصطفا سلیہ کسم خدا دیبر دی دی زندگی بھی بے مسال ہے جدو ویکی دمانا صحابہ دے دور صحاب کرام نو ویکن والے لوگ کا دور اے امام سیوتی فرما دے نا جناب لوکی گئے نے کبر جناب قبر امام فرما دے نے تابی فرما بھی فرما قبر کے جناب فارغ ویکھیا جناب نال دی قبر اے نال دی قبر تو ڈگی ویخنے آ بندہ بیٹھا ہے کبر در بیٹھے ہے سامنے قرآن مجید اے سنہری ہلفا نال لکھا ہے سونے دے پانی نال قرآن لکھیا ہے سامنے خلیا پڑھ رہا ہے بندے نے اگے جناب ہاتھ کیا کی کی بندے خدا دیا کیا قیامت آ گئی آخر نہیں حضور قیامت نہیں آئی فرمایا پھر اسی طرح باری بند کر دے معلوم ہوا جڑا محبت والا والے او رب اندر بھی زندگی بخش چڈ ہوئے اور زندگی بھی عجیب ہے کہ رب ذکر ہو رہے ہیں سونے کی یاد ہو رہی یاد مستفا صلی اللہ علیہ وسلم نال دل تازہ ہو رہا اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک دے جوڑوں کا صدقہ سانو محبت مستفا صحیح مان میں میرے خیال دے اتنا بندے, بندے <سؤال> تازہ ہو گیا بھی من تازہ ہو گیا ہوں اللہ رب العالمین سونا پیارے حبیب دے جوڑیا کا صدقہ قبول و منظور فرما <سؤال> جی پرچیاں واری آ گئی اچھا لو جی تے لگر ہی کھانا یار خاص, دعا کرنی بس بس دعا کرنی خاص ایک سرکار دی اس محفل میلاد کا سدکا شخ آدم صاحب نے اللہ تعالی نے پتر تا فرمایا ہے ایک پہلے بھی اللہ نے کلسی والا نے فرمایا ہے ایک دو سڈے بیلی ہوں سامنے بیٹھے نے چٹھی لکھی ہے اص دعا کرنی ہزور اس محفل میلاد دا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص خزانہ رحمتہ دونوں نو فر جناب پھرنا دونوں نے جناب ملاد کرن پھر تقریر ہوئے جناب دا ذکر خیر ہو جی آ جی بچے میں لے کے تکریر لو جناب خاص دعا فرماؤ نہ جڑے کرتے ہیں انہوں پوچھو میرا میں دن دار ہاں کروں تھی نہ کرو سی گل تھی اپنا کم سیدھا رکھو اپنا तबा जा ने रमते ला खोसना समय बज में ए दायत पे ला खोसना वो हमार با جانے رام پیلا کو سلام شمے بس میں گائت پہلا کو امتی استا بعد جانے رام پہلا کون سلام شمے بس میں ہے پہ اصل میں خدا کے لاڈ پیارے رسول السلام عاجزا هو قبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون يا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم أعبد ما عبدتهم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم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 الله صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برد الفرق من الشر ما خلق من شر راسك إلى قبر من شر نفاسك في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برد الناس ملكه الناس إلهي من شر الوسواس الذي وسوس في صدور الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الامر لا يرب العالمين اقراني يَوْمِ الدِّينِ يَا غَاوِي الضَّلَالِ يَا قَرَّاعِ الْعَيْنِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ نَعْمَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ بِالنَّبِيِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْفَاتِحَةِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أبو لنا محمد وبارك وصلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام <سلام> <سلام> عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله سبحان <سلام> ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله الله ثم الحمد لله رب العالمين والصحاب المباركون صلى الله اللهم صل على ما قرانا وسمعنا وسمعنا واسمع واشهد لمياء والمرسلين وصلی اللهم وسلم وبارك على سيدنا النبي وآل المرسلين و اذا لازم الى النبيين والمرسلين و الى ال اليهم و ازواجي و ذريهي و ائتدائي و ابائي و مجتدي امتي و علماء امتي و صلاحي امتي و جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب العالمين مولا ميلاد مصطفى صلى اللہ عليه وسلم تمام ذکر و اذکار اور طلام سطعام نو قبول و منظور فرمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا لین مقدس تا صدقہ اے مولا کریم جس بچے دی خوشیت اے محفل منقب کی تھی گئی اس بچے نون نیکی والی عمر دراز عطا تھی. سیتن درستی عطا فرما رب العالمین مولا پیارے حبیب پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑیاں در صدقاء اس بچے نو عالم با عمل بنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مطین در سچا خادم بنا آمی آمی دنیا قبر حشر عزت آروہت آ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جوڑا صدقہ اے رب کریم اے بچے دے والدین بچے دے دادا جی بچے دے دوست احباب نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑیا کا صدقہ چین سکون ایمان عزت شانگی جتنے حاضرین مجلس نے کملی والے مستفا کریم کا سدکا مراد پوریا سونے محبوب ددکے مولا زندگی اسلام والی موت ایمان والی اے رب کریمہ پیارے حبیب کے سدقے بلخسور سلامت صاحب نو خزانہ دوسرے موترمن بھی حضور درشد کے مولا ایک سالے بچہ اے بلال امیر مولا جو ساری زندگی بقیہ ہے اپنی اپنے حبیب دی یاد گندر اندر گزارن کی توحفی کفا غفلت شیطانیت نفسانیت یہودیت نشایدت تو محفوظ فرما اقبل منا ان کنت السميع العليم و طوب علينا ان کنت تواب الرحيم وسلم الله تعالى على خير خلق شيخنا محمد وعلى اله وصحبه لنگر خان تے انتظام باہر سند وچ تمام اباب لین بنا لو سارے واسطے اس بات دی خوشخبری ہے سڈے شہر در بھٹی کیسٹ ہاؤس بائی فیرو روڈ پاک بازار سے تھوڑا جاگے ابے کیسٹا کا سلسلہ ان دکان پائی اور انفو ایلان کیا جا رہا کہ جیدام کرام دیا کیسٹا ابو مل سکا نے اور انشاءاللہ شاء اللہ دی کوشش ہے کہ میرا پلامات دیا کے خریدنا چاہ بھٹی کے ہاؤس